امیر المومنین علیہ السلام نج البلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو دو میں ارشاد فرماتے ہیں اس خطبے میں آپ نے اپنے اصحاب کو آواز دی ہے خدا تم پر رحم کرے کچھ سفر کا ساز و سامان کر لو کوچ کی سدائیں تمہارے گوشے گزار ہو چکی ہیں دنیا کے وقفۂ قیام کو زیادہ تصور نہ کرو اور جو تمہارے دسترس میں بہترین زاد ہے اسے لے کر اللہ کی طرف پلٹو کیونکہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اور پُر خوفناک مراحل ہیں کہ جہاں اترے اور ٹھہرے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تمہیں جاننا چاہیے کہ موت کی ترچھی نظریں تم سے قریب پہنچ چکی ہیں اور گویا تم اس کے پنجوں میں ہو جو تم میں گڑھو دیے گئے ہیں اور موت کے شدائے و مشکلات تم پر چھا گئے ہیں دنیا سے سارے علائق قطع کر لو اور ذات تقوا سے اپنے کو تکوی